الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفام أما بعد فعوذ بالله السميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها اذا يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اصحاب قاف غار والے بادشاہ مشرک بہت سارے عیسائی اس نے قتل کروا دیے تھے ان نوجوانوں کے بارے میں اسے پتا چلا کہ یہ ہماری جو دیوی ڈائنا ہے اس کی پوجا نہیں کرتے چاند کی دیوی بولا بیجا دربار میں پوچھا کیوں تمہارا مذہب کیا ہے وہاں انہوں نے صاف اقرار کیا کہ رب, رب والارض لن السلام من ہی الاح ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں اس نے انہیں تین دن دیے کہ تین دن تمہارے پاس اس میں اگر تم اپنا مذہب بدل لیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا تین دنوں میں یہ وہاں سے نکلے اور غار میں چلے گئے سن دو سو پچاس عیسوی کا یہ واقع ہے اور چار سو سینتالیس عیسوی میں یعنی تقریباً ایک سو ستانوے سال بعد لوگ اٹھتے ہیں اپنے میں سے ایک آدمی کو جین جس کا نام بھیجتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کے آؤ وہ گیا اور اس نے دکاندار کو کھانا لیا دکاندار کو سکہ دیا چاندی کا جس پہ اس زمانے کا جو کیسر تھا اس کی تصویر بنی ہوئی تھی اس دکاندار نے کہا کہ یہ تو کھوٹا سکہ ہے کہاں سے لائے ہو اس نے کہا لایا کہاں سے یہ میرا اپنا ہے اس نے کہا اپنا نہیں ہے اس کو تو مرے ہوئے کتنے سال ہو کتنے سو سال ہو گئے اس پہ یہ آدمی خود بھی سکتے میں آ اس لیے کہ یہ جو حساب لگا کے آئے تھے وہ تو یہی تھا یو یوم ایک دفعہ تو سکتے میں آ تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ سے بڑبڑانے کے انداز میں بولا ابھی کل ہی کی تو بات ہے میں اور میرے چھ ساتھی گئے تھے غار میں اس سے ڈر کر اس پہ معاملہ بڑھ گیا کوتوال آ گیا کوتوال پھر بادشاہ کے پاس لے گیا پھر وہ اس وقت کا جو کیسر تھا وہ ساتھ آیا آ کے پھر ان غار والوں سے جو باقی تھے ان سے بھی ملا اور ان سے اس نے برکت حاصل کی تبرک لیا ہاتھ پھروایا دعا کروائی اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو وہ اللہ کے بندے اندر جا کے غار میں لیٹے اور مر گئے یہ معاملہ یہاں ختم ہو اب یہ فیصلہ ہونا تھا کیونکہ اس وقت لوگ دو گروہ تھے یہود کے اندر عیسائیوں کے اندر بھی دو گروہ بن چکے یعنی یہود کے مناظرے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انکار آخرت پر یہود کے اندر ایک صدوقی قبیلہ تھا جو آخرت کا منکر تھا فیزیکل جو آخرت ہے روحانی کو وہ مانتے تھے لیکن یہ کہ فی واقع کوئی حقیقی کوئی مادی بنی ہوئی جنت یا مادی بنا ہوا بدن اس پہ مناظریں کیا تیئیس سال اس اس وقت بھی یہ بحث چل رہی تھی تو اس کے اثر نے دعا کی کہ پروگار میرے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں آ رہی ہے اور فیصلہ اس نے کرنا تھا کہ سرکاری مذہب کیا ہے آخرت کو مانا جائے یا نہ مانا جائے تو میرے ہاتھ اگر کوئی دلیل لگ جائے تو میں فیصلہ کر دوں خیر ان لوگوں کے اٹھنے سے ان لوگوں کے لوگوں کو جان لینے سے کہ بھئی اتنے سو سال کے بعد سو کر اٹھے ہیں وہ لوگ تو ہو گیا کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ وہ بھی کر سکتا یہ بھی تو ہماری عقل اور ہماری سائنس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تو جب ایک بات خلاف عقل ہو گئی ہے تو دوسری اعتراض نہیں کیا جا سکتا ایک دلیل تھی پرمایا و قزال ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ اس لیے ان کو پانے کا موقع دیا ورنہ وغیرہ میں پڑے رہے تاکہ یہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق ان کے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ ان سات بفی ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں اللہ کا وعدہ سچا کیا ہے کہ جو بدی کرے گا اسے یہ ملے گا جو نیکی کرے گا اسے یہ ملے گا نہ رب کا وا ادم یہ تیرے رب کا وہ وعدہ کہ تم کھڑے ہو کے قیامت کے دن پوچھ سکتے ہو گیا ہم سے فلاں وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ہے وہ نواد اللہ حق تاکہ پتہ چل جائے کہ جزا اور سزا کے بارے میں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے وہ ان ساط اللہ رفیح اور یہ کہ آخرت میں کوئی شک نہیں قیامت میں کوئی شک نہیں عدیت ناظہ بہینہ ہوں فقال علیہم بنیا نا جب وہ آپس میں تنازے میں پڑ گئے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے اب مل گئے قوم کے اندر اولیاء پرستی موجود ہے اس کے وائرس ہیں جہاں دیکھتے ہیں پھسل پڑتے تو اب ایک گروہ کہنے لگا کہ جی ان کا معاملہ یہ کریں اور دوسرا کہنے لگا یہ کریں جو سالے لوگ تھے مواحد لوگ تھے تھوڑے تھے اب بھی تھوڑے ہمیشہ تھوڑے رہتے وائن تو تھے اکثر امن فی الردو دلو کا انصیل اللہ زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے اکثریت گمراہوں کی رہی من غلبت تم انفیت ان قلیلطن غلط اکثیر اللہ غالب آئی ہیں دینی جماعتیں لیکن قلت کے اعلیٰ رغم آئی اپنی قلت کے باوجود اپنے جذبہ ایمانی صبر اور اپنی کوالٹی کی بنیاد پر وہ غالب آئی کثرت کی بنیاد پر غالب نہیں فقال فکالبن علیہم بنیانا جو لوگ مواحد تھے انہوں نے کہا کہ غار کا منہ چن کے آپ اس کو ایک عمارت بنا دیں بند کر دیں دروازے کو اور ان لوگوں کو اندر آرام کرنے بن گئے یہ ان کی رائے تھی کہ غار کا منہ چن دیں ایک عمارت بن جائے گی ابنو آلے ہی قال غال اللہ زین امرے جن لوگوں کا غلبہ تھا جو زیادہ تھی دونوں قسم کی ایز ہائیس بھی اور ہولی بھی مسیح وہ جو کے جو ان کے پیراؤ تھے جو, پادری تھے, جو کارڈینلز تھے یا جو ریاست کے حکام تھے وہی ان کے غالب یعنی روحانی طور پر بھی غالب لوگ جن کا غلبہ تھا جن سے فتوا لیا جاتا تھا ان کا غلبہ ہے اتھارٹی ہے دوسری طرف وہ جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی اس معاملے میں غلبہ ہے بند کر دیا مسجد میں آ کریں اسے بند کر دیا تھا وہ جو غلبے والے قال اللہ زینا غلب و عالم یہ نہیں کہا کہ نیک لوگوں نے یہ کہا سالح لوگوں نے یہ کہا جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے اب بھی معاملہ کیا ہے مولوی فتوا دے سکتا ہے عمل تو نہیں نہ کروا سکتا ہے. غالب کون ہے معین ادھر غالب اپنی مرضی کرتا ہے آپ کا پرائم منسٹر آپ کی عدالت ہے غالب وہ پابند نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے یہ ہے غلبہ غاللہ غلبوا غالب اعلیٰ خزن مسجد آپ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے سجدہ گاہ بنائیں گے بیماری تھی نا یہاں فلاں صاحب نے چلا کاٹا ہے مزار بن گیا یہاں مجلس ہے مزار بن گیا یہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر کدنی شریف بن گیا یعنی ہمیں مرض لگا ہوا جیسے آج پہ جاتے ہیں، یہاں کیا ہوا یہاں بجل گرا تھا دور کا تلواز نفل اللہ اچھا یہاں کا کیا ہوا تھا یہاں فلاں کا مسلح کیا گیا تھا دور کا تلواز نفل یہ کون سی مسجد ہے قبلہ تعین ہے دو اور نماز نفل سنت ہے ثابت ہے پورے مدینے میں سوائے مسجد کبا کے نفل ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ وسلم اس طرح مسجد کوباہ میں پڑھنے کے لیے صبح جاتے تھے اشراق حضور وہاں جا کے پڑھا کر آپ نے فرمایا مسجد کوبا کے دو نفل عمرے کے برابر اور چار نفل حج کے برابر ثواب جو ثابت ہے وہ کرو مرض لگا ہوا ہے انہیں تو دو چار اور نظر آ گئے نا پیر لاؤ بھائی سات پیر اور مل گئے نیا ٹھکانا مل گئے لنکتا مسجدہ ہم تو ان کی اس جائے پناہ کو مسجد بنائیں گے سجدہ گاہ بنائیں گے اب جہاں جو کورٹ کیا اللہ تعالی نے وہ اس کی فیور کرنے کے لئے کوٹ نے کیا اس کی شناعت کے طور پر ذکر کیا اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ فیصلہ اہل علم کا نہیں تھا یہ وہ غلبے والوں کا تھا ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنا لیا جیسے ہاب کاف پر بھی تو مسجد بنائی گئی تھی وہاں بھی تو سجدہ گاہ بنائی گئی تھی ان کا بھی تو مقبرہ بنایا گیا تھا جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے وہ نہ بھی اپنے حق کی دلیل ہو تو وہ اپنے حق کی دلیل بنا لیتے ہیں یہ کنڈیم کیا ہے. غالب لوگوں نے یہ کہا جن کا حکم چلتا تھا انہوں نے فائنل یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سجدہ گاہ بنا دو چومو چاٹو آ کے ان کا فیصلہ اور تقریباً دو سو سال ہو گئے تھے ان کو یہ مرض لگا ہوا تھا نئی بات نہیں تھی کوئی نیا مدہ چاہیے تھا مل گئے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی شبیل پیدا کر لیتے جنہیں جوا کھیلنے کی عادت ہے بعد بات پہ جوا کھیل لیتے مریض مر رہا ہے امریکہ کے اندر یہ عام ہے دو نرس اس پر جوا لگا لیں گے ایک کہے گی یہ مر جائے گا اتنے پاؤنڈ دوسری کہتے نہیں مرے گا اتنے پاؤنڈ مریض آئی سی یو میں پڑا ہوا اکسیجن لگی ہوئی ہے ڈرپ لگی ہوئی ہے اس پہ اب جوا لگ گیا دو نرسوں جس نے اس نے جینے پر لگایا ہوا کہ بچ جائے گا وہ بےچاری اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد بھی بیٹھی ہوئی ہے نگرانی کر رہی ہے اس کی کیوں؟ وہ جس نے مرنے پہ لگایا ہوا کہیں اکسیجن والا پائپ نہ کھینچ دے آد مولوی کی داڑھی پہ جوا. مولوی صاحب خضاب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے اس پہ پانچ پانچ ہزار کی یعنی عادت جب آدمی کی خراب ہوتی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کسی بات پہ بھی لگا سکتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اللہ نتا مسجد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کے حدیث متاخا کنالا اللہ تعالیٰ یہود اور نسارا پر لانت کرے خز کمور امبیا اہ مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لی سجدہ گاہ بنا لی مساجد سے مراد سجدہ گاہ ہے مسجد سے مراد یہ ہماری ٹپکل جو مسجد ہے یہ نہیں ہے جو عبادت خانہ ہے اس عبادت خانے میں مسجد صرف مسلمانوں کے عبادت خانے کا نام ہے آپ اس کو ٹیمپل نہیں کہہ سکتے وہ ہندوؤں کا ہو سینگاگ یہودیوں کا ہوگا چرچ عیسائیوں کا ہو اسی لیے قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھنے دیا گیا وہ تو مسلمانوں کا شہر اس سے مراد ہے سجدہ گاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کوٹ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے نہ ہٹائے تو یہودیوں کی عبادت گاہیں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد کا ذکر کیا لاہد متسوا میں وہ بے ان چوتھی عبادت گاہ جو مسلمانوں کی کا ذکر کیا باقی تین پہلے جو دوسروں کا ذکر کیا ان کا نام لیا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے میں اس کو آپ اس کا حوالہ دیتا ہوں مسلم کی یہ روایت ہے علاوہ من قبلا کم کانو یتہ قبورہ امبیا اہ مساجد خبردار تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا فَإِنِّي انہا کو مانزالک اور میں تمہیں اس سے روکتا ہوں میری قبر کو سجاگاہ نہیں بنا یہ مسلم کی روایت احمد بخاری مسلم اور نسائی کی روایت انائے کا یہ لوگ یہود اور نسارا ایزا کا نا فیم اور رج ہے دیکھیے یہ بیماری کیا ہے کہیں ہمیں تو نہیں لگے اذا کانا فیم الرجل الصالح جب کبھی ان میں کوئی بندہ نیک ہوتا فہماتا پھر وہ مر جاتا بنا على قبر ہی مسجدہ تو وہ اس کی قبر پر ایک عبادت خانہ بنا لیتے وہ سوروفی اور اس کی تصویریں بنا لیتے بعد میں ترقی کر کے لوگوں نے بت بنا لیے بعض لوگوں نے لٹا دیا اوپر قبر بنا لی مقصد یہ کہ کوئی نشانی لگانی تصویر کے ذریعے لگائی جائے بت کے ذریعے لگائی جائے کسی چیز پہ کسی کو کسی درخت پہ اس کا نام لکھ دیا نشانی لگانی وہ سو روفی تلکسور اور پھر ان کی تصاویر بنا لیتے اور پھر اس کی عبادت کرتے اس کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے اس کے سامنے جا کے نظرانے پیش کرتے اس سے استعمت مانگتے کیونکہ پتہ تھا اللہ کا مقرب ہے الرجل الصالح نیک آدمی ہے، اپروچ اللہ کا اس کی لہذا وہ درمیان میں اس کو اللہ تعالی کا پارٹنر بنا لیتے بات چلتے چلتے چلتے چلتے ان کو نام بھی یاد نہیں رہتا بنا لیا بس یہ بیماری ہمارے اندر بھی جینیٹیکل پرابلم ہے ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگ غیر مسلم سے مسلم ہوئے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ادھر سے بجن ان کے دین کا حصہ ہے ہندوؤں کے دین کا حصہ ہے بجن اور ڈانس ان کے مذہب کا حصہ ہے وہ جو باندی چھوڑتے ہیں مندر میں باقاعدہ اس کو ڈانس سکھایا جاتا اور ان کی عبادت گانے بجانے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ڈانس کرتی رہتی ہے یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے ہم قوالی میں لے آئے کہ نہیں لے آئے سیم وہی چیز بھجن ہے کچھ بول ہیں جوڑے ہوئے کسی نے ڈھول باجے سے گانے ہم نے بھی اللہ اللہ کہنا ہے ڈھول باجے سے کہنا ہے یہ کیا ہے یہ وہاں سے مرض آیا ہے منتقل ہوا ہے اسی طریقے سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. پھر اس کی انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی یعنی پہلے لوگوں کو سبب معلوم ہوتا ہے لیکن ایک دو چار دھائیاں گزرنے کے بعد لوگوں کو سبب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں ہم یہ کر کیوں رہے وہ کیا کہتے ہیں ان نہ نہ آبا کا ہم نے اپنے پیو داتے کو باپ دادا کو یہ کرتے پایا کوئی دلیل نہیں سفا اور پر جو دو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے عورت اور برت کا تھا نالا اور صاف زنا کیا تھا حرم کے اندر اللہ تعالی نے پتھر کا بنا دیا رکھنے والوں نے عبرت کے طور پر ایک کے بت کو صفا پہ رکھ دیا ایک کے بت کو مروہ پہ رکھ دیا. تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہاں جو گنا کرتا اس کا یہ انجام بھی ہو سکتا کوئی دو چار دس بیس سال تو وہ عبرت ہوتا ہوگا اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کوئی ولی اللہ ہی ہے تو اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کی پوجا شروع ہو گئی داغے باندھنے شروع کر دیے لوگوں نے اور نظرانے اور ان کو چومنا شروع کر دیئے بعد میں جب آ کے اسلام نے اس سے منع کیا تو صحابہ جب معاہد ہو گئے میدا ٹھیک ہو گیا روحانی کراہ آنے لگی صفا اور مروہ سے بھی کہ وہاں دو بت تھے کسی زمانے میں تو دل مانتا نہیں تھا اللہ نے ان سفا و من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے بت کسی نے رکھے تھے توڑ دیے ختم ہو گیا صفا مروہ کی حیثیت ری کر دی گئی وہ اللہ کے شاعر میں سے اولا شرار الخلق یوم القیامہ یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں کون ازاقان فیمار رجل و سالح جب کبھی ان میں کوئی نیک بندہ ہوتا فماتا پھر مر جاتا بنا والا قبری مسجد اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے و سور اوفی اس پر تصویریں بناتے تل کا سور اور وہ صورتیں آگے چلنا شروع ہو جاتی وہ مٹی کی بنائے آپ تو بت کہیں گے آپ لٹا کے بنائے کریں اس کے ساتھ وہی کچھ استحانت مانگے اسے مدد جا کے مانگے ٹھیک ہے وہ استحان ہے استحان کا شرار الخلق یوم القیامہ احمد بخاری مسلم و نسائی کی روایت ثابت یہ ہوا کہ ہماری مسجد وہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے وَأَنَّ المساجد اللہ فلا تدر ام اللہ یہ <يَحَدًا> دیکھو مساجد اللہ کی ہیں مساجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں اللہ کے نام پر بنائی گئی ہیں فلا تدر ام اللہ یہاں <يَحَدًا> آ کے اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگو گھر میں آ کے کسی اور سے مانگتے ہو توہین ہے کہ نہیں یقولون ثلاثه الرابعهم کلبهم کہیں گے تین وہ صحابہ کاف سے چوتھا ان کا کتا تھا و یقولون خمسه سادسهم کلبهم اور کہیں گے پانچ بندے تھے چھٹا ان کا کتا تھا رجم ام بالغیب ہوا میں پتھر مار رہے ہیں غیب میں پتھر مار رہے ہیں کوئی دلیل نہیں اگر ان کی بات سچی بھی ہو راگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اکول انہیں سب آیا کہیں گے سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا لیکن یہ بھی انہوں نے علم کی بنیاد پر نہیں کہا تک لگایا ان اور اصول یہ ہے من کالا بےغیر علم ان خطا و نصاب اگر ٹھیک بھی اس نے کہا تو غلط کہا اس لیے کہ اس نے تو اٹکل پچو چلایا ہے اور دین علم القین کا نام ہے اٹکل پچو کا نام نہیں ہے زن کی تو اللہ تعالی نے مذمت کی ممبن علم ان یز گمان کر رہے ہیں اور دین علم کا نام ہے اٹکل پچو کا نام نہیں اگر کسی نے اٹکل پچو سے کہہ دیا ٹھیک فتوا بھی دیا تو غلط دیا اس لیے کہ اتھارٹی کوٹ نہیں دی ہمیں لگی بات آپ کو کہ نہیں لگی بنیاد ہونی چاہیے اللہ کا حکم یا رسول کا حکم ہونا چاہیے استمبات ہونا چاہیے کوئی اندر بیٹھا ہوا آپ باہر سے پتھر مار رہے کسی کو بھی لگ سکتا ٹھیک نشانے پہ بھی لگ سکتا لیکن چلا تو ہوا میں پتھر رہنا تو نشانہ سامنے نہیں ہے ٹارگٹ نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ایک باندھی تھی امام کے گھر میں رہتی تھی کہتے ہیں کہ وکیل کے چوہے بھی بڑے سیاح ہوتے لوگ فتوا پوچھنے آئے دو تین دفعہ انہوں نے چکر لگایا کہ امام صاحب کہاں کہ وہ تو کہیں گئے وہ تجارتی سفر پر نہیں ہیں بات کیا ان کہا جی فتوا پوچھنا تھا انہوں نے کہا بات کریں آپ انہوں نے کہا کہ ہم نے پتا یہ کرنا تھا کہ استنجا کس وقت تک کرتے رہنا چاہیے استنجے کی کوئی حد ہے کتنا پانی اس میں استعمال کرنا چاہیے کتنی دیر تک کرنا چاہیے اس نے کہا جتنی دیر تک آپ کو اپنے بدن پر چکنائی کا احساس ہوتا ہے تب تک دھوتے رہے جب آپ کے ہاتھ آپ کو بتاتے ہیں چکنائی نہیں ہے چھوڑ دے چلے گئے امام صاحب تشریف لائے تو باندی نے رپورٹ پیش کی کہ کچھ لوگ فتوا لینے آئے تھے آپ کے دم موجودگی میں تو فرمایا کیا بتایا تھا اس نے کہا جی میں نے یہ انہیں بتایا آپ نے کہا اس کی دلیل تو نے کہاں سے لی تھی کہنے کہ اس میں دلیل والی کیا بات تھی میں روز برتن دھوتی ہوں مجھے پتا ہے جب تک برتن کہ اندر چکنائی مجھے محسوس ہوتی ہے میں برتن دھوتی رہتی ہوں جب محسوس ہوتا کہ خردرا ہو گیا چکنائی نہیں ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا وہ اللہ رسول کا حکم پوچھنے آئے تھے تیرے برتن دھونے کا تجربہ پوچھنے نہیں آئے تھے جا آج سے میں نے تمہیں آزاد کی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی جس نے بغیر علم کے کہا وہ انابا خطاگر ٹھیک بھی کہا تو غلط کہا اتھارٹی اس کے پیچھے نہیں ہے ہرٹی ہونی چاہیے کس نے کہا ہے ہمیں کوئی دو چیزیں دے کے گیا مات کے رکھو یہ گیج ہے اس کے مطابق کتاب اللہ و سنتی میرا طریقہ اور اللہ کی کتاب ان سے اتھارٹی لینی کوئی معیار ہے اسٹینڈرڈ ہے آپ جائے کہیں بھی شوگر چیک کروانی ہے تو ایک اسٹینڈرڈ لیبل ہوگا کہ یہاں تک مناسب ہے اس سے زیادہ ہوگی تو یہ ایک اس کا علاج کرو کولسٹر ہے اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ لیول ہے دو سو نیچے ہو تو اچھا ہے اوپر چلا گیا تو غلط اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا ٹائم ہے لیکن جی ایم ٹی کے ساتھ اب اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے گھڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے اسی طرح کریکٹر کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ شخصیت دی ہے اللہ نے نہ اس سے اوپر جانا ہے نہ نیچے جانا ہمارا پنجابی شہر کہتا ہے زندگی دا کچھ تو معیار ہونا چاہیے زندگی دا کچھ تو میار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جس سے اللہ کو پیار ہے اس سے پیار کرو کیوں ان کی زندگی سٹینڈرڈ ہے لقد کان الکمفیر رسول اللہ تم حسانا گاڑی کا وہ ٹمپریچر والا گیج خراب ہو جائے تو بڑی فکر رہتی ہے گاڑی نہ بھی ہیٹ اپ ہو تو آدمی چلتے ہو فکر رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انجن سیز ہو جائے علم نہ ہو بندے کے پاس تو سمجھ اس کا گیج خراب ہے کسی وقت بھی ادھر یا ادھر دیکھیے یہ جو سرات مستقیم ہے جو سرات کی جسے کہتے ہیں کہ جی بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس کے دائیں بھی جہنم ہے اور بائیں بھی جہنم آپ زیادہ ایکسس کریں گے عید والے دن روزہ رکھیں گے تو جہنم ہے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا گوشت حرام کی رکھا روزہ ہے اسی طریقے سے حج کرنے آپ گئے ہیں لوگ ادھر آ جاتے ہیں نوزل حج کو عرفات میں آپ کے لیے ہجر اسود بھی خالی ہو جاتا ہے ادھر غسل دیا جاتا ہے مزاب رحمت سے پانی گر رہا ہوتا ہے آپ جا کے تسلی سے وہاں رگڑ سکتے ہیں سینا رگڑ سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں چوم سکتے ہیں لیکن حج نہیں ہو سکتا ایک معیار دیا ہے کپڑا بننے کو دیتے تو ساتھ ناپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گمان سے مجھے دیکھ لیا نا تم نے تو بنا دینا تیرا کپڑا نہیں بنتا بغیر علم کے ٹھیک ٹھیک میجرمنٹ کے تو زندگی کیسے بن جاتی ہے تیری کوئی نمونہ چاہیے کہ نہیں چاہیے دقت فی رسول اللہ اس رسول کی زندگی صرف نمونہ نہیں ہے ہسانا بہترین نمو جس کی زندگی کی قسم پر کھاتا ہے وہ زندگی تمہیں معیار دی اللہ نے اور زندگی کو آپ دیکھیں اتنی متوازن ہے کہ کوئی نہیں کہتا جی میں نہیں میں یہ نہیں کر دی اس لیے دی وہ زندگی اس لیے ہے کہ وہ متوازن زندگی نیکی کے معاملے میں بھی غلو نہیں ایک کامن مین زندگی جس طرح گزار سکتا ہے وہ زندگی تجارت کر سکتا ہے دکان کھول سکتا ہے گیارہ رکتیں پڑھی پڑھ سکتا تھا حج اشراک پڑھ سکتا ہے. کوئی کام ایسا جو اٹھ کے کہے بندہ کہ جی نبی نے یہ کیا مگر میں کر نہیں سکتا مجھے حکم ہے کرنے کا ایک عام آدمی کی جو استطاعت ہے حضور کی امت کے عام آدمی کی اس کو میار رکھ کے اللہ کے رسول نے عبادت کی ہے تاکہ میری ساری امت میرے ساتھ چلے میں آپ کو بتایا کہ جب کافلا چلتا ہے حج پہ جاتے ہیں کافلے چلتے تو جو گاڑی سب سے کمزور ہے اس کے اس کے اسپیڈو میٹر کو آپ معیار بنائیں گے تو کافلہ ساتھ اکٹھا چل سکے گا ورنہ وہ پیچھے رہ جائے بچھڑ جائے گا وہ گاڑی والا اور آپ نے دیکھا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے تھے صحابہ کو آگے چلاتے تھے حضور کی زندگی کامن مین کی زندگی عام آدمی یہ نہیں کہا کچے داغے سابر پیا کلیر گیارہ سال کچے داگے کی تانگ کے ساتھ کنویں میں لٹکے رہے اٹھ کے کوئی کہے میں لٹک سکتا بلا فلاں صاحب بارہ سال ایک ٹانگ پر دریا میں کھڑے رہے سائیں رکن دین کہ وہ ہمارے لیے اسوا نہیں اور یہ اس لیے کہ لوگ دوں کے اندر یہ کوالیفکیشن نہ ہو اور پھر وہ ہمارے پاس آئے دعا کروانے کے بڑی محنتیں کی ہیں جی بزرگوں نے دی. لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے وہ تاویز ٹوٹکے والے جو بیٹھے ہوئے فٹ پات پہ تقدیر بدلنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر گارنٹی پر وہ کیا کرتے آپ پر فلاں نے تعویذ کیا بڑا زبردست جادو ہے عمل ہوا ہوا ہے آپ کے خلاف تو میں آپ کو توڑ بتا دیتا ہوں اس کا دو سو چار سو ہے ٹھیک ہے کالا بکرا ہونا چاہیے قبرستان میں جہاں ہندو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں جہاں ہندو اپنی لاشیں جلایا کرتے تھے شمشان گھاٹ وہاں رات کے پچھلے پیر بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے الو کی ہڈی ہونی چاہیے چیتے کا خون ہونا چاہیے اب بندہ کہتا ہے یا رب العالمین میں یہ کیا کروں کیا سرکار کوئی اور چھاٹ کاٹ نہیں ہے میں کر دوں گا پھر تمہارے لیے رات کو پجاب کرنے باہر نہیں نکلتے شمشان گھاٹ میں جائیں گے ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تم ایسا کرو یہ بکرے کے ملا کے اور چیتے کی کا خون ہوگا چربی ہوگی اور فلاں فلاں ایک ساڑھے تین ہزار کا نسخہ بنتا ہے تم دے دو ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا تو حضور نے بڑا خیال رکھا کہ وہ کام نہ ہو کہ میرا امتی عمل نہ کر سکے بڑی متوازن زندگی فلاں صاحب ہیں ایک رات میں تین قرآن پڑھتے کوئی پڑھ کے دکھائے حضور نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں پڑھا اس نے سمجھا ہی کوئی نہیں اور یہ ایک رات میں تین اس لیے کہ سمجھنا تو مطلوب نہیں ہے نا مطلوب تو یہاں سواب ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کی اس لیے اللہ نے وہ معیار دیا ایک سٹینڈرڈ شخصیت ہے اور قیامت کے دن وہ سامنے کھڑے ہوں گے اور ناپا جا رہا ہوگا لوگوں کو ان کے مطابق ہو کہ نہیں جو نہیں ہوگا اس نے حق کھو دیا ہے اس کا سب کچھ اس کے منہ پر مارا جا سکتا نماز ان کے مطابق نہیں ہے تو اٹھا کے پھینکی جا سکتی تمہیں حکم دیا گیا تھا اسلی سلو کما رہا آئی تو منہ نہیں او سلی اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں من عام عملا ملن لئی من امرینا جس نے وہ عمل کیا جس کی اتھارٹی کے طور پر ثبوت کے طور پر ہمارا عمل کوئی نہیں ہے اس کے پاس لئی سا من امرنا اس پر ہمارے حجرے کی مور نہیں لگی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مور نہیں لگی ہوئی پا رد کرنے والا بھی مردود عمل بھی مردود ایک بندہ آتا ہے مسجد نبوی ہے اپنا کوڑا پھینکتا ہے عصر کے بعد دور کاتن نماز نفل پڑتا ہے سلام پھیرنے کے بعد کوڑا اٹھاتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ دور کا نماز نفل پڑنے پر عذاب دے گا کوئی گناہ نہیں کیا کوئی چوری نہیں کی کوئی گالی نہیں دی چار سجدے کیے دور کو کیے قیام کیا ہے اللہ کے سامنے کیا ہے کیا اللہ مجھے یہ دور نہ نماز پڑھنے پر جہنم میں ڈالے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بلا لو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دو نفل پڑھنے پر جہنم میں نہیں ڈالے گا مگر محمد کی مخالفت کرنے پر جہنم میں ضرور ڈالے گا بات نفل کی نہیں ہے تو نے مخالفت کی فرمایا جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابل قاسم کی نافرمانی کی جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا تقدیر معلوم کرنے کے لیے اس نے اس کی تقسیب کر دی جو میں لے کر آیا تھا قرآن کی جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا چالیس دن کی عبادت کو بول نہیں ہوں ہبد کر لی گئی اور اگر یقین کر لیا تو کلمہ دوبارہ پڑے وہ کافر ہو گیا سنت یہ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں تین بندے آتے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نحر. کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہوتی انہوں نے کہا کہ پہلے پیر آرام کرتے ہیں پچھلے پیر اٹھ کے عبادت کرتے ہیں جس نے نماز کا سوال کیا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو اللہ کے نبی ہیں ان کو تو یہ کافی ہے ہم گناہگار ہیں میں تو اللہ کی قسم رات بار نہیں سہوں گا میں تو پوری رات عبادت کروں دوسرے نے پوچھا جی روزہ کس طرح جو نوافل نفری روزے حضور رکھتے ہیں کس ترتیب سے رکھتے ہیں فرمایا کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں ایام بیج کے روزے رکھتے ہیں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں. جی, ان کو تو یہ کافی ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں بخشے بخشائے ہیں مگر میں تو کانٹینیوس روزے رکھوں گا میں تو اللہ تل روزے رکھوں گا اور درمیان میں کبھی کوئی وقفہ نہیں دوں گا تیسرے صاحب بولے اور جناب میں تو شادی نہیں کروں گا ساری زندگی اللہ کو دے دی ساری زندگی اللہ کو دے دی شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میرے نفس کے لیے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المن نے واقعہ بیان کیا کہ فلاں فلاں صاحب آئے تھے اور یہ سوال کیا تھا اور میں نے یہ جواب دیا انہوں نے یہ کہا ہے آپ نے انہیں بلوا کر بھیجا اور ان کے جواب ان کے سامنے رکھ کے کہا کہ آپ حضرات نے یہ یہ یہ یہ, یہ کہا ہے کہ لگے جی ہم نے کہا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پہس اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا یعنی تم ساری رات عبادت کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہو عبادت مقدار کی نہیں ہے ثواب مقدار پر نہیں ہے ثواب اللہ کی مرضی پر ہے سفر میں دو فرض کیے ہیں تو چار پڑھو گے تو دو بھی نہیں ہوں گے کدا کرنی پڑے گی سواب اللہ کے حکم میں ہے وہ آ کے کہتے ہیں صحرا میں بیٹھو تمہارا حج ہو جاتا ہے بیت اللہ میں بیٹھو گے حج نہیں ہوگا سواب اللہ کے حکم میں ہے مقدار پر نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تم پانی ڈال لو گے لمبا کر لو گے اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں یہ مت سمجھو کہ میں بے پرواہ ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بخش دیا ہے تو میرے اندر تھوڑا سا کوئی لیزینس ہے میں اب سستی کرتا ہوں چونکہ جب پتا چل جائے ریزلٹ آدمی کو پہلے ہی تو پھر سستی آ جاتی ہے فرمایا واللہ انی ہے انیلا کم اللہ پوری امت جو قیامت تک آنے والی ان سب میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ شادی نہ کرنا تقوی کی نشانی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی ذات پر بھی اللہ کے رسول پر بھی ص اللہ علیہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ کھانا ہے تو بھی نہ کھانا نہیں ہے فاقہ ہو گیا ہے حلال میسر نہیں ہے صبر کر لو لیکن سامنے پڑا ہوا ہے نہیں کھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے سنت سے تو ثابت یہ ہے گھر گئے ہیں پتہ چلا ہے کچھ نہیں ہے پوچھا گھر میں کچھ ہے فرمایا برا یا رسول اللہ, اللہ اللہ کے رسول برکت ہے یہ ایک کرم ہوتی تھی اس چیز کی یہ نہیں فرمایا کچھ نہیں ہے فرمایا اللہ کے رسول برکت ہے فرمایا ان سائم میں روزے سے باہر نکلے کسی نے دعوت کر دی آپ نے روزہ توڑ دیا دو ملموں المومنین حضور نے فرمایا انی سائم انہوں نے بھی کہا ہم نے بھی روزے رکھ لیے دوپہر کو کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا دونوں نے روزہ توڑ دیا کھا لی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ حضور اس طرح دعوت آئی تھی اور کسی نے ہدیہ بھیجا تھا تو ہم نے روزہ توڑ دیا آپ کے ساتھ ہم نے رکھا تھا پھر ہم نے توڑ دیا اور کھا لیے اللہ نے بھیجا تھا حضور نے فرمایا کہ نفل والا تتو والا اپنے نفس کا مالک ہوتا فرض روزہ اس طرح نہیں ٹوٹتا وہ نہیں توڑنا چاہیے لیکن آز کرنے کا مقصد یہ کہ ہے تو نبی نے روزہ توڑ کے کھایا ہے تم سامنے رکھ کے بیٹھو اس میں کہ تکوا ہے بھوکوں مارنا ایک معیار ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ ہوں من سنتی جس نے کہا تھا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا آپ نے فرمایا تھی نے میری سنت سے نفرت کی یہ تکوے کی نشانی ہے تو نے میری سنت کو نیگلیکٹ کیا ہے کوئی چیز نہیں سمجھا تو نے نے سمجھا یہ ڈسکاؤنٹ نبی کو حاصل تھی نبی نے کر لیا ہے تکوا اس میں ہے کہ نہ کیا جاتا ون مِنْ کہا سُنَّتِ فَمَنْ سنتی عَنْ رغبان سنتی مِنِّي جسے میری سنت پسند نہیں نا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاں تو اللہ کے حبیب اور کی سنتوں کے طریقے تو ہمارے یہاں چونکہ سٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے کہ کپڑے تھوڑے پہنے ننگا رہے جنگلوں میں رہے غاروں میں رہے وہ پرہیزگار ہے لیکن اسلام نے جس تھراپی کے ذریعے علاج کیا ہے نا انسان کا وہ بڑی پریکٹیکل ہے آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے ہائٹ فوبیا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ پہ جائیں تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شروع ہو جاتی ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپوئر تھراپی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں ان کے سامنے فیس ٹو فیس کر دو اس میں وہ اتلا کر دو جو بندہ پانی سے ڈرتا ہے اسے پکڑ کے لے جاؤ پکڑے رکھو لیکن پانی میں لے کے جاؤ اس سے ہاتھ پاؤں مرواؤ تاکہ اس کو ڈر دور ہم صاحب نے جب سائیکل چلانا سیکھا تھا کتنے ڈرتے تھے خون خشک ہو جاتا تھا کسی نے ایکسپوئر تھریپی استعمال کی تو سائیکل چلانا سیکھا ہے گاڑی کا بھی معاملہ یہی اس آدمی کو لے جاتے ہیں دوسری منزل کی کھڑکی سے نیچے اس کو جنکواتے ہیں جہاں کو نیچے دیکھو اور جب تک وہ یوز ٹو نہیں ہو جاتا اب پہلی دفعہ اسے چکر آ گئے دوسری دفعہ کہ آ تیسری دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا چوتھی دفعہ اور زیادہ اس نے ایزی فیل کیا جب دیکھا کہ یہاں یہ یوز ٹو ہو گیا تیسری منزل پہ لے گئے چوتھی پہ لے گئے پانچویں پہ لے وہ در دور ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپوئر تھراپی اللہ تعالی نے بندوں کو جو گنا کے ڈر سے بھاگ گئے تھے معاشرے سے جا کے گاروں میں ملا کرتے تھے بچے کو کہانی سناتے ہیں کیا کہتے ہیں شہزادہ جا رہا تھا جاتے جاتے جاتے جاتے اسے تھوڑی سی لائٹ نظر آئی ایک جھونپڑی نظر آئی اس میں کون بیٹھا ہوا تھا اللہ کا ولی بیٹھا یعنی جنگل میں ہی ہوتا ہے وہیں ملتا ہے یہ ہمارا وہ سادھوئزم اور وہ جو روہتوں کا تھا اور وہ جو پادریوں کا راہبوں کا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو بھی ایکسپوئر تھراپی کے ذریعے ٹریٹ کیا ہے بندہ ہے رسک ہے جو لائسنس دیتے ہیں وہ اس رسک کو جانتے ہوئے دیتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں گاڑی مار دے گا بندہ بھی مار سکتا اس ہے نا کہ یہ اس چیز کا لائسانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرے گا ایکسیڈنٹ نہیں ایمان اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ گنا نہیں کرے گا گنا ہوتا کیا ہے اللہ رسول کی نہ اور اسی سے ہوگی جو اللہ رسول کو مانتا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے اس پہ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس لاگو ہی نہیں ہے گنا کیا ہوگا یعنی ہندو شراب پیے سکھ پیے تو کوئی گناہ نہیں ہے حرام کس پر ہے یا یو لذین منو اے ایمان والو تم تو گنا کس سے ہوگا ایمان والے سے ہی ہوگا آدم علیہ اسلام کو مبتلا کیا مبتلا کر کے ایگزٹ بتایا یہ ہے گناہ کوئی بات نہیں مگر گناہ سے نکلنے کا رستہ معلوم ہونا چاہیے جہاں بھی دکان بناتے ہیں گاڑی کا وہ فائر بریگیڈ والے پھر بتاتے نا کہ یہ فائر ایکسٹینشن آپ رکھیں جی آگ لگے نہ لگے ساری زندگی لیکن یہ ہونا چاہیے توبہ کو اپنے ساتھ رکھو لنا ربا نان پنا آپ کو پتا یہ جتنے بھی سمندر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جیسے ہائی جہاز میں ہوتی ہے نا وہ لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہیں پتا نہیں آج تک چیک کوئی نہیں کیا ہوتی بھی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی نہ ہی اللہ یہ موقع لائے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے اسرا جہازوں کے اندر ایک وہ ٹیوب سی ہوتی ہے ہَا بھری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ان کی آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ حادثہ نہ ساری زندگی اسی طرح گزر جائے لیکن سامان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو وہ لائف جیکٹ ساتھ دے کے بیچا ہے توبہ والے کس کے لیے ہمارے لیے حضور نے کیا فرمایا لز نے بونا اگر تم گنا نہ کرو لذا بلّے کو ملا تمہیں لے جائے اور وہ مخلوق تخلیق کرے جس سے گنا ہوں اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ نے معاف کر اس میں زور گنا پر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو وہ چیز ہو جو ہم سے نہ ہوتی ہو اور پھر کوئی زبردستی کہہ کہ کرو ہم تو قدم قدم پہ کرتے ہیں ہماری نماز بھی گناہ ہوتی ہماری نماز میں بھی گنا ہوتا ہمارے روزے میں بھی گنا ہوتا ہمارے صدقے میں بھی گنا ہوتا زور کس پر ہے مخرج پر ہے ایگزٹ پر ہے دوا لکھی ہوتی ہے نا وہ آپ دوا لیں تو اس میں ایک لی فلیٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے سائڈ افیکٹ فلاں فلاں اس میں ایک ہیڈنگ ہوتی ہے اوور جی اور کبھی زیادہ کھا جاؤ تو پھر کیا کرو ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ کھاؤ کھانا خراب بعد میں یہ کرنا جو ہم نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا, یہ ہوتا کہ اگر تم سے کھایا جائے اللہ نے تمہیں جان بوجھ کے تمہارے اندر ایک کمی رکھی ہے تمہیں اختیار اس نے دیا ہے اللہ رغ اس کے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ اختیار استعمال کرنے میں تم سے کمی بیشی ہو جائے گی اس کے باوجود اس نے رسک لیا تمہارے اوپر اعتماد کیا ہے تمہیں دے دیا اما شاہ کرن و اما کفورا چاہو تو شکر گزار ہو جاؤ چاہو نہ شکر بن من جاؤ منشاف علی اومن من شاف علی اکبر زور کس پر ہے زور اس پر ہے کہ اگر اوور ڈوز ہو جائے اگر گناہ کر بیٹھو تو دیر نہیں لگانی کہ اگلے ایگزٹ سے باہر نکلیں گے بندہ جب سڑک بھول کے گاڑی دوسرے رستے پہ چڑھا لیتا ہے تو جو پہلا ایگزٹ نظر آتا ہے وہاں سے نکلتا کبھی دوسرے ٹریک پہ چڑھ جاؤ تو فوراً انما نمت توحبت اللہ یا یعملون سوبالت سما ثم توب من قریب۔ جب احساس ہو جائے کہ غلط روڈ پہ چڑھ گئے ہیں تو پہلے ایگزٹ سے لیتے اللہ غلطی ہوئی ایگزٹ کیا ہے توبہ بندوں کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے لایا معاشرے میں کام کرو ڈیوٹی لگائیے اگر تو صرف ہوتا نا آپ کی ہابی کیا ہے تبلیغ کرنا جو. ہابی کیا ہے آپ کی جی کرکٹ کھیلتا ہوں جی ٹینس کھیلتا ہوں جی بیڈمنٹن کھیلتا ہوں جی اسکواش کھیلتا ہوں جی, کتابیں پڑھتا ہوں جی. بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں جی میں جھگڑے فساد کو سونگتا ہوں جی کہیں موقع ملے تو ٹکا دوں ہابی کیا تبلیغ ہابی نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو آپ کریں آپ کی ڈیوٹی اب ڈیوٹی جب کرنی ہے تو اس میں خدشہ ہے کہ نہیں ہے جو اسپرے کرنے والے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو بعض دفعہ خود اس پہ اثر ہو جاتا کہ ان لمبے پڑ جاتے بے ہوش ہو گئے جو اٹھا کے لاؤ جی پانی کو لاؤ جی فائر بریگیڈ والے آگ بجانے والے خود بھی آگ میں بعض دفعہ جل مرتے ہیں کہ نہیں مرتے کسی نے کبھی کہا کہ دماغ ان کا خراب تھا گئے کیوں تھے بھائی ان کی ڈیوٹی تھی تمہاری ڈیوٹی ہے سوسائٹی کے اندر کام کرنا اور جس نے تمہیں بھیجا اسے پتا کہ تم ماحول سے اثر لے لیتے ہو متاثر ہو جاتے ہو لہذا اس نے لیو نٹ میں لکھ دیا کہ اوور ڈوز ہو جائے تم سے ہو جائے تو فوراً یہ اس کا تریاق ہے یہ کھا لینا یہ تمہارے ابا نے بھی کھایا تھا اور شفا ہوئی تھی ربانہ ظلمنا خسنا وہ لم تک لنا وترحمنا ہم من لانا جی کہیں گے تین وہ بندے تھے چوتھا کتا تھا وہ اکول ان خمست ساد اور کہیں گے پانچ وہ بندے تھے چھٹا ان کا کتا تھا رجمم بالغیب ہوا میں پتھر مار رہے ہیں وہ اکول ان سباتوں سامن اور کہتے ہیں کہ سات وہ بندے تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اس بات کی اللہ نے تردید نہیں کی اب آگے دیکھیے کیا کربی عالم و بے عدت کہو کہ میرا رب ان کی تعداد جانتا ہے یعنی اللہ جب بتاتا ہے کہ اتنے تھے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر بتاتا ہے تم اٹکل پچو کتنے بندے مارے گئے اتنے مارے گئے چالیس تیس انیس گیارہ ہو گئے پندرہ تو میں دیکھ کے آیا ہوں گزٹ اسی طریقے سے اور خبریں چلتی اللہ جب بات کرتا ہے علم کی بنیاد پر تو ربی عالم و میرا رب ان کی عدت ان کی تعداد جانتا ہے ما آلام محمد اللہ قلیل ان کو سوائے چند ایک اور کوئی نہیں جانتا باقی سارے فلندا بلینکس کر رہے ہیں فلاں تمہارے فہم اللہ میران ظاہر اور آپ ان میں اتنا جھگڑا یا ٹینشن اور اس کو مناظرہ نہ بنا لیں بس معمول سی بات کریں فلاح تمہارے فہم اللہ میران ظاہر آپ اس پہ بس ظاہری بات کر کے چلتی چلتی بات کر کے معاملے کو چھوڑ دیں یہ اتنا اہم و معاملہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر مناظریں شروع کر دو تم تمہارا بڑا اہم کام ہے تمہاری بڑی اہم ڈیوٹی ہے یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے قوموں کے اندر اور یہ ان کے زوال کی انتہا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس قوم کی وہ یہی ہوتی ہے جب مسلمانوں نے اسپین کی پارلیمنٹ کا محاصرہ کیا تو بحث چل رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ سوئی کے ناکے کے اوپر کتنے فرشتے آتے ایک دوسرا جو اہم مسئلہ تھا جس پہ بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ کیا عیسا کی پیدائش کے بعد بھی میری کو کنواری کہا جا سکتا اور مسلمانوں نے باہر محاصرہ کیا ہوا ملیا میٹ کر دی اب مزے کی بات یہ کہ جب مسلمانوں کا زوال آیا اور ہلاکو چڑھ کے آیا بغداد پر تو مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے اندر یہی بحث ہو رہی تھی معاملات پر بحث ہو رہی تھی دشمن سر پہ چڑھا آ رہا تھا یہی حال آج ہے ہمارا مولوی ایک دوسرے کی مساجد کی طرف سپیکر کر کے ڈرا ہوا ہے فلاں کافر آو فلاں فلاں آو فلاں فلاں ایک مولوی دوسری مولوی کے خلاف ایک دینی جماعت دوسری دینی کے اور کفر ہے کہ وہ سیلاب کی طرح پھیلتا چلا ٹی وی آپ کو بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے اخبارات کے رنگین صفحات بتاتے ہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے فٹ پاتیں ملک کی بتاتی ہیں کہ کہاں جا رہا ہے بتانی ان کے گیج خراب ہو گئے ہیں یا مسجد سے باہر نہیں نکلتے باہر کی دنیا نے نہیں پتا کہ کہاں پہنچ گئی ہے جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی بس وہ مسجد بن رہی ہے اور جتنی بھی مسجدیں بنے وہ مورچہ ہے کس کے خلاف دوسری مسجد کے خلاف دوسری دینی جماعت کے خلاف مناظریں نور کے بشر حاضر ناظر عالمے غیب ہیں کہ نہیں ہیں بس سب کچھ ہے لیکن کیا اس سے آپ کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہے کیا اللہ تعالی قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میرا نبی کیا تھا اللہ کے بندو یہ سوالات آؤٹ آف کورس ہیں یہ تمہارے پرچے میں شامل نہیں ہیں. جن پہ تم بحث مباثر کر رہے ہو لیکن بڑی دون کے ساتھ اور اپنا اپنا یوتھ ونگ بنایا ہوا ہے ڈانگیں دی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈانگوں کا زمانہ گزر گیا آپ تو کلاسنگ کوفر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. ٹریپل ٹو اور فلاں فلاں لے آئے ہیں ٹھیک کیا لہٰذا اللہ نے فرمایا آپ اس پہ مورچہ مت لگا لیں اور مناظرہ مت کریں فلا تمار فیمر ولا تصن فیم اور ان کے بارے میں ان سے مت سوال کریں جب اللہ نے بتا دیا پھر کتنے تھے کیوں تھے کیا کرنا ہم نے رائے شماری تھوڑی کرنی ان کے ووٹ تھوڑی لینے ہم جتنے بھی تھے معاملہ گزر گیا اصل چیز یہ ہے کہ اس سے سبق کیا حاصل ہوا تھا وہ سبق لینے والی بات اگر وہ سبق نہ لیا تو اس کا فائدہ کیا غدن کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں کل یہ کروں گا دیکھیے یہ کس سے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تھا انہوں نے جب سوال کیا سابقات کے بارے میں ذلکرنین کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دے دوں احکامات نازل ہوتے رہے اللہ نے اس تمہارا سوال سن رہی ہے اسے پتہ میرے رسول سے یہ سوال ہوا ہے تو اب اس کا جواب میں نے دینا ہے میرا رسول اپنے پاس سے تو بات نہیں کرتا کوئی نہیں اٹھارہ دن وہی نہیں آئی لوگ تانے دے رہے ہیں. جب وہی آئی تو یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا لیٹ کیوں ہم کل بیان کر دیتے جس دن آپ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو بتا دیتے لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا میں تمہیں بتاؤں گا اور ہمیں یہ میں پسند نہیں آئی ولاقول کا گدا کسی کام کے بارے میں آندہ یہ مت کہنا میں کل یہ کروں گا اللہ یشاہ اللہ مگر یہ ساتھ اللہ کا استثلا ضرور رکھنا کہ اگر میرا رب چاہے گا تو میں بتاؤں گا بہت ضروری بہت ضروری ہے اللہ تعالی تم کون ہو بھائی لا تال غصے میں غیرت اور جو جتنا قریب ہوتا ہے وہاں زیادہ ایکشن ہوتا ہے اللہ اشاہ اللہ وق الآسا نی ربیل اقرب امن حضار شدہ اور کہو کہ میرا پروردگار اس کے قریب ترین یعنی سب سے صحیح ترین صورتحال سے مجھے آگاہ کر دے گا اور مجھے گائیڈ کرے گا مجھے بتائے گا اس کے بارے میں